سرف کا سبق اب شروع کرنا ہے سرف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے کل یہاں تک کر لیے تھے اب باب افعال کا ہم نے کرنا ہے کے یائی اور نا واوی سے سرف کے اندر سرف میں آ جائے نا وابی اور ناکے یائی جو تھے باب افعال اور باب اتیال اور یہ سارا چلنا تھا تو باب افال کیا آئے گا اغنا کیا اغنا اب آ اغنا یہ جی باب افال ہے تو یہ اغنا اغنؤ اغنتا تو اگن اس کا مظاہرے کیسے آئے گا یغنی یوگنیا نے نا یوگن تعگنی تگنی نوگنی وہی چیز چل رہی ہے یوگنا یوگنا یگ نا یوگ نیا نے یوگ نو نہنکھ نیا نے مخ نو نم یہ اس چلے گا اور لا تکنی لا تکنو لا تکنی لا تک یہ اس میں اس کا چلے گا نہیں کے گردان چلے گی اچھا جی دیکھیے میں آپ سے تلیغ کر دیتا ہوں ذرا مغنین اصل میں کیا تھا مکھ ریمن کیا تھا مکھ ریمن باب ہے نا مکھ ریمون ہم نے کیا تھا تو یہ کیا تھا مغنی یون کیا تھا مغنی یون مغنی یون تھا نی یون تھا مغنی یون تو اب کیا تھا کہ جا کے اوپر زمہ تھا ماں قبل کسرا تھا یہاں پہ ضمہ تھا ماں قبل کسرا تھا یہ جو جا کا جو ضمہ ہے نا یہ خود بہت یعنی یہ گر جائے گا یا پہ ذمہ شکیل تھا یہ گر جائے گا یا پہ ذمہ شکیل تھا یہ گر جائے گا جب جا پہ جمع شکیل تھا تو کیا بن جائے گا مغنی ٹھیک ہے نا مغنی مغنی جن سے مغنین آگے نون بھی کیا ہے ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے تو یا گر جائے گی تو ساکن ہے تو کیا بن جائے گا مغنین یہ وہ تعلیل کی ہوئی ہم نے پہلے بھی کازن والی ترکیب نے جو کرائی تھی تعلیم کازیون تھا پھر کیا ہوا کازین ہوا پھر کازن ہو گیا مغنین مغنی نے ٹھیک ہے نا تو مکریم مکریمان تو مغنیانے مغنی یا نے یہاں پہ تو ایسے ہی چلے گا مغنی نے مغنون اصل میں کیا تھا مغنونا اصل میں کیا تھا مغنی یونا تھا کیا تھا مغنی یونا یہ ایو والی صورت ہے یا کی زمام ما قبل کو دیں گے پھر یا کو واو سے بدل دیں گے اور پھر وا ایک واو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا مغنونا مغنی یاتن مغنی یاتن اس کا مجھول ذرا پڑھتے ہیں ذرا مغنن مجھول مفول اس میں مفول مغ مغنن. مغنن اصل میں کیا تھا مغ مکرام یون کیا تھا مغ نہ یون یا متحرک تھا ماں قبل مفتو تھا یہ کس سے بدلے گا کالا والے قانون سے یا کس سے بدل جائے گی الف سے بدل جائے گی تو کیا بن جائے گا مغنان مغنان پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا مغنن مغنن تو کیا تھا مک مکرمانے تو یہ کیا بنے گا مغنن نن مغ, نایانے مغ نایانے یہاں پہ کالا والا قانون کیوں نہیں لگے گا کیوں تسنیا آگیا تسنیا تو اس لیے یہاں پہ یا متحرک ماںتو کالا والا قانون نہیں لگ سکتا تو کیا بن جائے گا مغ نن مغ اچھا آگے جائیں مکھ مغنیونا مغ نہ یونا مغ نہ یونا تھا مغ یا متحرک ما کبل مفتو تھا کالا والا قانون لگے گا یہ علف سے بدل جائے گا پھر وہ گر جائے گا تو مغ نونا مغ نن اچھا جی مکھ رامات مغ ناتون مغ نایات مغنیا نے مغنونا ٹھیک ہے مغ نایات مغ نایاتون آ گیا یا متحرک ما قبل مفتو آ یا متحرک ما قبل مفتو آ تو یہ کسے بدل جائے گی الف سے بدل جائے گی تو یہ کیا آ جائے گا موغناتون کیا آ جائے گا مغناتن مونس کیسے آئے گی اس کی موغناتن آگے چلیں جی. مکنگانے تو مغنایا تانے مغنا تانے مغنایا تانے لیکن اب یہاں پہ یہ مغ نیا تانے تو یہ کیسے آ جائے گا اس میں کیا کریں گے پھر اس میں سے مغ, مغ یا متحرک ماں قبل مفتو ہے یہاں پر یا متحرک ماں کب ہے ادھر کالا والا لگے گا یا نہیں لگے گا مغ نایا تانے کالا والا لگے گا نہیں لگے گا موغ نایا تانے کے اندراما مک تو مکھ راما تسنیا میں تو اس لیے نہیں لگتا تھا کہ جی وہ پیچھے بعد میں الف آ رہا ہوتا تھا اس وجہ سے وہ تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد الف ہوتا تھا اس کے بعد کیا آ رہی ہے ایک منٹ ہے ریگا ہوں کہ ساکن حکمن ہو تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا وہ تو وہ تو تھا التقا ساکنین والی قانون کی ہم نے بات کی تھی وہاں پہ وہ تو وہ چکر تھا یہاں پہ کالا والا قانون لگے گا اچھا یہاں پہ یا متحرک ماقبل مفتو ہے اس کے بعد الف نہیں ہے بلکہ اس کا تا آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یا متحرک ماقبل مفتو ہے تو کیا تھا مغنن مغنیا نے مغنن مغنیا مغنونا مغنن مغنا مغنونا مغ آئے گا کیا آئے گا مغ کیا تھا مغنیاتن تھا یا متحرک ما قبل مفتو تھا اس کو الگ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا مغ ناتن مغ ناتن وہاں پہ بھی قانون لگے گا مغ ناتانے مغن... مغنیاتن مغنیاتن اب نہیں لگے گا جمع کے اندر مغنیاتن ٹھیک ہے نا مغنا یاتن اس کے بعد آ رہا ہے. ہو گئی بات مکنایاتن مغنا مکنایا نے مکنا مکناتن مکناتا نے مکنایاتن بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ سوچنا تو پڑے گا ظاہری بات ہے یہ ناقص کی گردانیں ہوتی ہیں سوچنے تو پڑے گا اس کے اندر ایسے تو نہیں ہے ناخص کی دانے تو میں نے اس لیے تو کہا دانتوں کو پسینہ آتا ہے آج کوئی کال کریں ہم اسکائپ کے اوپر جو ہیں میرے حال میں اسکائپ کی سلو ہے آج نیٹ سلو ہے شاید میرے پاس منٹ کی اسپیڈ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس سلو اچھا ہے. جی اچھا جی اب آ جائیں جی یہ تھا میں نے بھی کر دی علام رومین اگنی علام رومین اگنیا اگنو اگنی اگنیا نے ليغني ليغنيا ليغنوا يوم امر غائب ي ليغني ليغنيا ليغنوا لتغني تغنيا ليغنينا ليغني لنغني ليغنينا ليغنيا ليغنيان لو ن لو نیو نو نیا تو لاتونی لاتو نیا لا تو ساری گردانیں کی ہوئی ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں نہیں آ گئی اس میں سے بس اس کو زبان پہ چڑھانے کی بات ہے تو زبان پہ چڑھ جائیں گی پھر آپ آہستہ نہیں کر سکیں گے گردان کو میں اب آہستہ کرتا ہوں جب میں آہستہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں پھر میری زبان نہیں چلتی ہے کہ بھائی کیا ہوگا تو میں پھر تیزی سے گزارتا ہوں کہ جی یہ ہے کیا میں نے یاد کیسے کی ہوئی ہے گردان کیونکہ اس میں بہت زیادہ تعلیلیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تعلیلیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو تعلیم بھی آنی چاہیے اور گردان رٹی بھی ہوئی ہو دونوں چیزیں ہوں پھر آپ جلدی کام کر لیں گے لیکن اگر آپ صرف تالیلوں کے اوپر بیٹھے رہے ہیں کو گردان رٹی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ ایک ایک تالیل کریں گے تو تین تالیلیں ہو رہی ہوں گی یوں ہو گیا یوں ہو گیا اس کو یہ بنا دیا یہ بنا دیا گردان یاد ہوگی نا تو آپ کو فوراً آ جائے گا کہ سیاہ کیا ہے لا تو نہیں لا تو لاتو نہ لاتو نیا لاتو نو لک نئی لاتو نیا لاتو نئی نا لاتو نا تو لا ساری گردان چلے گی بہت آسان اس لیے میں ہوں باب پہ جائیں تو بہت مزے کی گردان ہے والی بہت ہی آسان ہے التقا سے کیا آ جائے گا اب یہ دیکھیں التقا سے کیسے ہوگا باب افتیا آخر میں کھڑی الف آ رہے ہیں نا تو جب کھڑی الف ہے تو یہ اس سے کیا ہو جائے گا کڑی زبر جو ہے اس کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہوگا بہت آسان طریقے سے آپ پڑھ لیں گے وہ کیسے ہوگا التقا التقایا التکا التکا التقایا یرزا کی طرح بالکل وہی یارزا کی طرح کی طرح تو کیا آئے گا التقا التکا التقا التکتا التکئی التکئی تما ٹھیک ہے نا اسی سے اب اس میں فائل کیسے آئے گا ملتقن تک ملتکی یا نے ملتکو نہ ملتکیت ملتکیتا نے ٹھیک ہے اور اس میں کیسے آئے گا چلیں التقی میں اس ماضی مجھول آ گیا الٹکیا اُل تکیا اُلتک مجهول مضارع مجهول یلتقیل تکایل تکائن یلتقونتل تکاتل تکائن یلتقین تل تکتل تکائن تل تکونتل تکائن تل تکائن التکن التکا ملتقن ملتک یا نے ٹھیک ہے نا اصل میں کیا تھا مل اصل میں تھا مل تکا مل تکا یاتون مکراماتون مل تک نہیں یہاں پہ تو نہیں آئے گا نا یہاں پہ تو آئے گا تھا ٹھیک ہے نا جیسے ایک تصبا ایک تصوا یک مق تصب تو مختصن اس میں ہے باب فیال کا مختصبن مختصبان مختصاب مختصن مک تو یہاں پہ کیا آئے گا یا کریں گے تو کیا آئے گا مل تقا یا متحرک ماقبل مفتو ہے کیا ہو جائے کالا والا قانون لگے گا تو کیا بن جائے گا ملتقاتن ملتقاتن ملتقاتان ہے یہاں بھی کالا والا قانون لگ رہا ہوگا ملتکاتان کیوں آ رہا تا آ ہے گا کہ نہیں ہو جائے گا مشتبہ اور مستفی بھی ہاں اقتبا اکتبی اقتبا فا ہوا مشتبن وہ اقتبی اتباع ٹھیک ہے نا یہ مشتباً جو ہے نا مشتبہ جو ہم کہتے ہیں مشتبہ ٹھیک ہے مصطفیٰ مصطفیٰ یہ بھی وہی چیز اس طرح ہوگا سارا ٹھیک ہے نا یہ اچھا اب آ جی ملتکن بھی آ الامر و مینو الامر و التک بہت آسان گردان آخر سے وہ گرا ہوا ہے تو کیا آئے گا التکی التکیا التکو التکی التکیا اِل جائے گا اس کا جائے گا نہیں پہ جاتے لا تل لا تکی لا تل لا لا لا لا یہ پھر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے پھر بڑا اس پہ وہ ہوگا میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کاضی پڑھتے ہیں ہم کاضی پڑھتے ہیں کازن کیوں نہیں پڑھتے ہیں سمجھایا آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے مستفی اصل میں کیا ہے المستفی ہے مستفا اصل میں کیا ہے المصطفی ہے. مرتضہ اصل میں کیا ہے المرتضا ہے الف لام کو اگر ہٹائیں گے تو پھر کیا بنے گا مصطفیٰ اصل میں کیا تھا مستفیٰ یون مستفی یون ٹھیک ہے یا متحرک ہے ما قبل مفتو ہے یا متحرک مصطفیٰ یون ہے نا اور یہ باب اختیال ہی ہے باب افتیاح ہی ہے باب افتیال کیسے ہے سواد آیا ہوا ہے تو کہاں سے آیا بھائی یہ تا تھی اس کو تو کیا گیا ہے تا کو کیا گیا ہے تا کیا گیا سوزواد تازہ والا قانون لگا ہوا ہے و تازہ والا قانون باب افتیال کا وہ ہم پڑے ہی نہیں ہے کیا میں سمجھاؤں اب ادھر سے یہی تو مسئلہ ہے یہ ہم کتاب کے اندر قوانین آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں اس کا مادہ کیا سواد فا اور یا ہے مستفاع کا مادہ کیا سعود فا اور یا ہے. یہ اصل میں جو تو آپ کو نظر آتی ہے یہ اصل میں تا تھی باب افتیال کی تا تھی ٹھیک ہے باب اختیال کی تا کو تو کیا گیا کیونکہ فا کلمے کے مقابلے میں سواد آ گیا. فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا ہے سواد آ گیا تو ہم نے وہ سوز و توزا والا قانون ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر بابے افتیال کی فا کلمے کے مقابلے میں سوز و تا زا میں سے کوئی ایک آ جائے تو باب اختیال کی تا کو طا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے دیکھتے ہیں پھر قانون اور بھی آگے چلتا ہے تو یہ اس میں ہم نے سواد تو تھا تو تا کو تو کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کا اس میں مفول کیسے آتا ہے اس میں مفول کیسے آتا تھا مستفی مق تصا بن مستفی یا متحرک تھی ماقبل مفتو تھا وہ جو تنوین تھی نا اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں تنوین کو میں مستفیٰ یون جب بھی میں بولوں گا تنوین تو آپ نے کہا لکھنا ہے اس کو آپ نے نون ساکن کر کے لکھنا ہے لکھے کو مستفیم فا یا اور نون ویسے اس طرح نہیں ہوگا وہ ہوگا وہ نون تنوین ہوتی ہے ہاں نون تنوین ہے یہ وہ بھی لکھتے نون تنوین کے ساتھ سوت پا فا اور یا لیکن اس کو ہم کھولتے ہیں تو ایسے بن جاتا ہے تو مستفیٰ یون یا متحرک ہے مفتو ہے یا متحرک ما قبل مکتو تو یہ یا کسے بدل جائے گی الف سے بدل جائے گی تو کیا بن جائے گا مستفان کیا بن جائے گا مستفان پھر التقای ساکنین ہوگا التقاع ساکنین کی وجہ سے کیا ہو جائے گا الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا مستطف اصل میں مستفن ہے لیکن جب الفلام لگاتے ہیں الفلام لگاتے ہیں تو ہاں الفلام جب آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی آخر میں نون تنوین نہیں آتی ہے علی فلام جب آتا ہے تو نون تنوین نہیں آتی ہے تو جب الفلام تھا تو اصل میں یہ کیا تھا ال یہ مصطفیون تھا بلکہ کیا تھا المصطفیو تھا المصطفیو کے اوپر ضمہ تھا کیا تھا المصطفیو ٹھیک ہے یا متحرک تھی ما قبل مفتو تھا یا متحرک تھی ماں قبل مفتو تھا اس یا کس سے بدل دیا الف سے بدل گیا تو کیا بن گیا المصطفی کیا بن گیا المصطفی سمجھ میں آئیے گا یہ پتا نہیں مجھے لگتا ہے, میں شاید اپنے سے ہی لگا رہتا ہوں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہوں سمجھ رہے ہیں تو ابھی اچھا اب آ جائیں جی باب تفیل میں آئے سما سما باب تفیل اب اس کی گردان کیا ہوگی وہی سما یہ والی بات اس طرح ہی آپ چلیں جی سما سمیا سم ٹھیک ہے سما سمیا سم سمت سمتا سممینا نہ سمت سمئی تمہ سمئی تم سمت سممیتو تما سمت نہ ہو جائے گا نا آسان سا بالکل کوئی مشکل ہے ہی نہیں اس کے اندر تو بہت آسان بچوں نے سمیا سمیا سمیات سمیتا سمینا سمیتا سمیتا سمی تو سمی تو سمینا ٹھیک ہے اس میں کیا گا اس میں تو تو سمینا تو تو تو سمونا تو سمینا سمین سمی یو سما مجھول کیسے آئے گا یوسم یو سمیا ن یو سم نہ تو तो تو میان تو سمنا تو سمہنا تو سمان تو سم مئی نا سما اس میں فائل آ گیا اس میں فائل کیا آئے گا آئے گا جی موسم موسمی آ گئی ہے موسم موسمی موسمی کون سی گئے تو آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں گے کیا موسمی گا آ جائے گا ٹھیک ہے نا ہوتی ہے نا ہاں تو موسمی سی گئے نا ٹھیک ہے تو مسم تو کیا آ جائے گا موسمی آ گئی تم مسمین موسمیا نے مسمو نا موسمیا تم مسمیات کیسے آئے گا مسمن مسمیا نے مسم نا مسم مسماتون بہت خیال سے پڑھنا ہے اس کی مسمن مسمیاں مسمون مسماتن مسماتان مسمایاتن کیونکہ وہاں پہ کالا والا قانون لگ جاتا ہے اس وجہ سے مسماتن مسماتان مسمایاتن ٹھیک ہے اب آ جائے گا آگے چلیں جی اور اس میں سے جو وہ آ جائیں گے تسمیتن آتا ہے نا تسمی سما یوسمی تسمیتن تسمیتن کیا آتا ہے اس کا مستر ہے شاہ باب تفیعل کا سما یوسمی تسمیتن نا ہم کہہ رہے تسمیہ تسمیا تسمیا علام رومین سمی سمیا سمو سمی سمیا سمینا لا تو سمی لا تو لا سمین یہ آتے رہتے ہیں سیکھے بہت آتے ہیں سمی مسمین اور یہ سارے ہیں کا باب یہ جو ہے نا اس کا ذرا اب پتہ چلے گا نا ذرا آپ کا اب ذرا پتا چلے گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی ہے تلک کا تلک کیا تلک کا تلک کا تلک اب آ جی یہ جی اب پتہ چلے گا نا میں جو کہہ رہا تھا یلک کا یہ تلق کیا نلک کو تلق کیا نے اچھا تکا اس کو تلک بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تالکا کو باب تفاؤ لینا تو اس میں ایک تا کیا ہو سکتی ہے مظاہرے کے اندر حزب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں دیکھیں مشکل پیش آتی ہے نا تتلک کا تلق زبان رکتی ہے تو اس لیے تلک کا تلق کیا تلق قا تلک کا تا تلک کا یا نا تا طلق کا ہی نہ یا نا اچھا اس کا, اتلق کا, اتلق کا اب آیا ہوا ہے جی اس کا مستر نیچے لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا مستر کیا لکھا ہوا ہے اس کا تلک کی یب ہے کیا آ رہا ہے تلک کی تو, تو تلک ہوگا تلقین کیسے ہے باب تفاول ہے وزن کیا ہے اس کا تو یہ غلط لکھا ہوا ہے نا تلق یون مستر کیا ہوگا اس کا مستر کیا ہوگا تلک کو یون تلک کا یا تلک کا تلک کو یونسرفا یا تصرف تصرفان تلک کو یون تو غلط لکھا ہوا کتاب میں ہیں غلط نہیں لکھا ہوا صحیح لکھا ہوا اچھا تلق آئے گا باب تفاول کا میں نے مستر اکثر لوگوں کو دیکھا غلط پڑتے ہیں جب ناقص کے اندر وہ ان کی زبان پہ وہی چڑھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کر جاتے ہیں وہ بھائی یہاں پہ یا مشدد مخفف والا قانون لگا ہوا ہے آخر میں یاز میں نے بتایا تھا یا مشدد مخفف والا قانون کیا ہوتا ہے تلق کو ہو گیا نا تلق کو یون تلک تو تلک کو ہے تو اب کیا ہے آہ... آہ... یا آخر میں یا مخفف ہے آخر میں یا آخر میں مخفف ہے تلاک اور یا سے پہلے ضمہ آیا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا مشدد مخف قانون کیا کہتا ہے کہ اگر آخر میں یا مشدد ہو یا مخفف ہو اور اس سے پہلے اگر ایک ضمہ ہے تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا واجب ہے اور اگر دو ضمے پائے جا رہے ہیں تو پہلے بالکل ساتھ والے کو کسرہ سے بدلنا واجب اور اس سے ماقبل والے کو کسرہ سے بدلنا جائز تو یہاں پر کیا ہوگا تلقیون تھا تو کاف کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا تلقیون تلقیون یون تلک کی یوں پڑھیں یا اس کو نسبی حالت میں تلق کی ین پڑھیں سمجھ گئے بات کو تلق کی مطلق مطلق سارے کریں گے متعلق اس میں مجھول بھی اس پڑھ لیں گے اللہ تلق کا تلق کا یا تلق, تلق, تلق, कای تلق, कایا تلق, कایا تلق اور نہیں کیا ہاں اگر پہلے آخر میں واو ہوتا تو اس واو کو پہلے یا بدلا جاتا اور پھر پھر اس کے بعد ہم کرتے اس میں قوانین جو ہوتے ہیں وہ پھر جتنے بھی لگیں گے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا اس میں دیکھنا پڑتا ہے وہ قوانین لگ رہے ہوں تو پھر تیسری سے چوتھی جگہ چلا گیا تو ٹھیک ہے اس میں سے تو پھر ہو جائے گا آسان ہے بہت آسان تلقین اصل میں تلک تھا تلقین اصل میں کیا تھا المر مین تلک اصل میں کیا تھا دیکھیں کیونکہ تالی میں نے ویسے کی نہیں ہے تعلیات چلیں، کل کرا دوں گا ٹائم نہیں ہے آج میرے پاس تو بس آپ صرف مضاف رہ گا، شکر بس آخر میں دیے ہوں سارے اجتبا صن سارے پتہ یا مدد سے آنا جی اچھا جب نافی سبق کی طرف ہیں ناف کے سبق کی طرف سبق ایسے چل رہا تھا جیسے بندہ موٹر وے پہ, پہ ڈرائیو کر رہا ہو اب آپ لوگ جو ہیں وہ تین سبق کہتے ہیں کہ جی ایک گھنٹے مکمل ہوں